السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ جو پگڑی کے فلیٹ ہوتے ہیں کیا اس کے ذریعے زکات دی جا سکتی ہیں یعنی ایک شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوۃ میں پگڑی کا فلیٹ دے سکتا ہے یا نہیں لیکن پگڑی کا جو فلیٹ ہوتا ہے وہ مال نہیں ہوتا پگڑی کے فلیٹ کی حقیقت کیا ہوتی ہے پگڑی کا مکان ہو فلیٹ ہو دکان ہو جو بھی ہو اس کی شرعی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے پگڑی گیا بیسیکلی قبضے کی بہ ہے یہاں پوزیشن لیا یہاں پیسے دیے صرف قبضے کے عوض پیسے دیے جاتے ہیں اور قبضہ مال نہیں ہوتا مال ہوتی ہے وہ دکان وہ مکان وہ فلیٹ تو اب وہ جب مال ہے ہی نہیں جو فلیٹ ہے اس کا تو وہ مالک ہے ہی نہیں تو اس کو بطور زکوۃ دے کیسے سکتا ہے اگر زکوٰۃ میں آپ کسی کو کیش دیتے ہیں تو کیش مال ہے زکوۃ میں آپ کسی کو سونا دیتے ہیں سونا بھی مال ہے چاندی دیتے ہیں چاندی بھی مال ہے آپ نے مثال کے طور پر آنرشپ کا ایک فلیٹ لے لیا اس کی ایک قیمت متعین ہے تو اس قیمت کے مطابق آپ کی زکوۃ ادا ہوگی پگڑی کے فلیٹ کی تو شرعی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ تو صرف قبضہ ہے تو قبضہ مال نہیں ہوتا اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اللہ تعالی عالم